جلس اللہ الرحمن الرحمن الرحمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان كل مصلحق الصلح بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه مرسطه فقضى ان كل من كان من امه يملكها يوما قابها فقد الله قب من سلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وَمَا اَدْرَاكَ مِمَّيْرَاثٍ لَّمْ يُقَسَّمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يَرِثُهُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدَّعَى لَهُ أَنْتَرَهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَتٍ لَّمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَا هَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدَّعَى لَهُ هُوَ الَّذِي ادَّعَاهُ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ حضرت عامر بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلا فرمایا کہ ان کل مصطلح حق مصطلح پرابے استفعل اصلاح حق اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کی وفات کے بعد اس کے برا دعویٰ کریں کرے یہ فلاں بچہ بھی اس آدمی کا ہے اس کی اولاد میں سے لہذا ہمارے ساتھ اس کو بھی میراش میں حصہ دیا جائے شامل کیا جائے کو اس کہتے ہیں اور اس بچے کو کہتے ہیں مستلحق اس مستلحق استلحاق جسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا اور برا سا دعویٰ کہ یہ بچہ بھی اس کے اولاد میں سے لہذا اس بچے کو بھی وراثت میں شامل کیا جائے ہمارے ساتھ کہتے ہیں مستلحق اس بچے کو عام اصول جو نصب کے ثابت ہونے کے لیے عام اصول کو کہانی دیکھا کہ نکاح کے چھ ماہ بعد اگر جو اگر بچہ پیدا ہو نکاح کے چھ ماہ بعد جو بچہ پیدا ہو وہ شوہر سے اس کا نصب ثابت ہو جاتا ہے ہاں اگر وہ شوہر انکار کرتا ہے نصب کا بانڈی سے بچہ پیدا ہو بانڈی سے بچہ پیدا ہو تو آقا اس کے نصب کا اقرار کرے گا تو اس کا نصب ثابت ہوگا آخا اب یہ جو مستلحق ہے اس کا نصب دعویٰ جو کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی اس کے اولاد میں سے اس کا نصب اس سے ثابت ہوگا یا نہیں اس کی کئی سوچتے ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ وہ مستلحق وہ بچہ کسی آزاد عورت کا بچہ ہے کسی آزاد عورت کا بچہ ہے اور یہ آزاد عورت کا بھی نکاح ہی نہیں ہوا اور نہ ہی یہ باندھی ہے اور سے سنیے گا یہ آزاد عورت کا بچہ ہے اس آزاد عورت کا نہ نکاح ہوا ہے, نہ یہ ہے تو مرنے کے بعد اس کا نصب اس آدمی سے ثابت نہیں ہوگا جس کا دعوی کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی اس کے اولاد میں سے تو یہ نصب مرنے والے سے ثابت ہے نہیں ہوگا دوسری صورت یہ بچہ کسی باندھی کا یہاں کہ پیدا ہوا لیکن جب اس دیواجی تعلق اس باندھی سے قائم کیا گیا اس وقت یہ باندھی کسی کی ملکیت میں ہی نہیں اس سے بھی نصب ثابت نہیں ہوگا نمبر تین صورت نمبر تین وہ بچہ کسی باندھی کا ہے اور اس دیواجی تعلق کے وقت وہ باندھی کسی کی ملکیت میں تھی پھر اس کی دو صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ مرنے والے آخا نے انکار کر دیا ہو اس کے نصب کا نصب ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کا نصب ثابت نہیں ہوگا ایسی صورت میں بھی کا نصب ثابت نہیں ہوگا اور ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ اس کو میراث میں شامل کیا جائے یہ دعویٰ بھی مسترد کیا جائے گا اور دوسری صورت یہ ہے کہ آقا نے, کیا, آقا نے انکار نہیں کیا آقا نے انکار نہیں کیا آقا نے انکار نہیں اب یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ان کے دعویٰ کو قبول کریں گے اور یہ بچہ اس کو میراش میں حصہ ملے. لیکن یہاں بات ذہن میں رکھیں کہ جو مال تقسیم ہو گیا ہے میراش میں سے اس میں سے حصہ نہیں ملے گا بلکہ جو بعد میں کسی مال تقسیم ہوگا اس میں سے بچے کو حصہ ملے گا ابرا حدیث دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بارے میں احکامات ارشاد فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ان مصلح کے جو بھی مستلحق ہے اب مسلح جسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہوں گیا اس سلحقا بعد ابیہ اللذی یدعالہ ادعاؤ ورستہ کہ اس سلحق وہ بچہ جس کا نسب اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس سلحقہ کے اس کے کی نسبت کی گئی اس کو ملایا گیا باد ابھی اس کے باپ کے مرنے کے بعد اللہ یدعا ہوں اور اس کا دعوی ایک دہ وراثت وراثا نے کیا ہے بات وہی ہے جیسے میں نے کہا مثلا زید ہے یہ اس کے مرنے کے بعد نے کہا کے کہ یہ بکر ہے یہ جی بھی زید کا بیٹا ہے لہٰذا یہ بھی ہماری طرح زید کا وارث ہے فقضاء تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا انقل کا نمین امتن یم لکھوا کیوں اگر وہ لڑکا جس کا نظر ملایا گیا ایسی باندی کے وطن سے ہے جو اس تعلق کے وقت اس کے باپ کی ملکیت میں تھی فق اللہ خا تو اس بچے کو اس کے نصب میں شمار کیا جائے گا ملایا جائے گا بے منی صلاح جس نے اس کو ملایا ہے قبل میراثی ان اور نہیں ملے گا میراث میں سے کوئی حصہ جو پہلے تقسیم ہو سکتا سرا کمین لم لمبو نصیب ہوں اور جو میرا حصہ ابھی تقسیم نہیں ہوا اس میں اس کا حصہ ہوگا ولاقوں نہیں ملایا جائے گا اداکانہ ابو ہوں جب اس کا باپ تھا اللہ ان کا جس کی طرف دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے تو باپ نے انکار کر دیا تھا اگر وہ انکاندی سے ہو وہ بچہ کسی باندی سے ہو اور وہ باندی باپ کی ملکیت میں ہی نہ رہی ہو ٹھیک ہے یہ جو انکار کیا ہے باپ نے یہ تو یہ باندی میری ملکیت میں نہیں رہی او من خرطین یا و آزاد آزاد و اس نے زنا کیا حرام کام کیا فإنه لا ولا اس بچے کو نہ ملایا جائے گا نہ وراثت میں حصہ ملے گا ان او نہ اگر کے خود اس شخص نے جس کی طرف لڑکے کی نسبت کی جا رہی ہے اس کا دعویٰ کیا ہو یہ جو جملہ ہے یہ پہلے حکم کے لیے تاکید ہے کہ وہ بچہ ولد الزنا ہو اس کو اس باپ یعنی زانی کے وارثوں میں شامل کرنا جائز نہیں ہے کہ اگر خود وہ زانی اپنی زندگی میں اس کے نہ کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تب بھی اس کے ساتھ خود بچے کا نسب نہیں ملے گا وہ مرنے کے بعد بتریک اولاد نہیں ملے گا اس کو وہ الذی دعاهو جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ ولد الزنا ہے وہ ولد الزنا ہے من حرتن چاہے آزاد سے ہو کان او امۃ نے فرمایا کہ غیرت میں سے ہے مایو الله کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے امین ہایوب اللہ اور غیرت کی ایک قسم یہ جی بھی ہے کہ جس کو اللہ ناپسند کرتے ہیں تو غیرت کی وہ قسم جس کو اللہ پسند کرتے ہیں وہ دو شک اور شبے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یعنی بی بی ہے باندی ہے یہ غیر مردوں کے سامنے آتی جاتی ہے پردہ نہیں کرتی تو اس موقع پر اگر شوہر غیرت محسوس کرتا ہے اس کو غیرت آتی ہے یہ غیرت اللہ کو پسند ہے اور وہ غیرت جس کو اللہ ناپ جو اللہ ناپسند کرتا ہے وہ غیرت ہے پل غیرت و فی غیر بطن جو کسی شخص اور صبح کے بغیر پیدا ہو یہ تو غیرت کے بارے میں بات آ گئی ایک, ایک غیرت وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے ایک غیرت وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے اللہ کو ناپسند وہ ہے کہ بھی دوسرے لوگوں کے سامنے جاتی ہے شوہر غیرت محسوس نہ کرے یا شوہر ویسے ہی بدگمانیاں کرتا ہے وہ اچھے کردار والی ہے لیکن شوہر اس کے بارے میں بدگمانیاں کرتا ہے ایسی بھی جو غیرت ہوگی وہ بھی اللہ کو ناپسند ہے وہ اماغ اللہ تکبر کی ایک قسم ہے جو اللہ جو اللہ نہ پسند کرتا ہے وہ مینا اماقیب اللہ اور تکبر کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ پسند کرتے ہیں عمر خیال الله باقی تکبر کی وہ قسم جو اللہ کو پسند ہے وہ, وہ تکبر ہے جب انسان لڑائی کے وقت الرجل عند القتال لڑائی کے وقت دو وہ تکبر کرتا ہے جہاد کے وقت کفار کے مقابلے میں اپنی قوت کو ظاہر کرتے ہوئے کار کو حقیر سمجھتا ہے کمتر سمجھتا ہے خوب اکڑ کر یہ چلتا ہے اپنی بہادری دکھاتا ہے فخر دکھاتا غرور دکھاتا ہے یہ اللہ کو پسند ہے اور وقت یال ہوا آئندہ اور وہ تکبر بھی اللہ کو پسند ہے جو صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے انسان خوش دلی سے دے بے پرواہ ہو کر صدقہ دے زیادہ سے زیادہ دے یہ بھی تکبر اللہ کو پسند ہے فَأَمَّ اللَّهِ باقی وہ تکبر جو اللہ کو ناپسند ہے لہو فل فخری روایت جو تکبر اللہ کو ناپسند ہے وہ فخر کا تکبر ہے انسان فخر کرتا ہے اپنے نصب پر فخر کرتا ہے میں پلا نصب کا ہوں اور ایک روایت میں فلبی کے الفاظ ہیں ظلم کا تکبر ظلم کا تکبر یہ اللہ کو پسند ہے عن امردنی عن دن عن انجی قال قام رجل کا پالا رسول اللہ ایک آدمی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ انل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلاں لڑکا میں نے جاہریت کے زمانے میں اس کی ماں کے ساتھ حرام کام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اسلام میں بچے کے نسب کا دعویٰ نہیں ہے زمانے جاہلیت میں تھا کہ جب بچہ پیدا ضلع کی وجہ سے بچہ پیدا ہو جاتا تو اس کا نسب زانی کے ساتھ ملایا کرتے تھے تو یہ اسلام میں نہیں ہے لادا امر الجاہلی اب جاہلیت کے معاملات ختم ہو گئے اب کیا ہے اسلام کیا بتاتا ہے اللہ بچہ جو ہوگا وہ صاحب کے لیے ہوگا اور محروم کا صلی اللہ علیہ وسلم اربا تحت مسلم واطل مملوکل خر حضرت عبدال حضرت عمر بن شاعد اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ عامر بن آگ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار عورتیں ہیں کہ ان کے لیے لعان نہیں ہے بہنا شوہر لعان نہیں کرے گا ان کے ساتھ ایک وہ وہرانی عورت ہے عیسائی عورت ہے جو کسی مسلمان کے نکاح میں ہو نمبر دو یہودی عورت ہے جو مسلمان کے نکاح میں ہو اور ول تحت المملوکی مملو کی اور وہ آزاد عورت جو کسی غلام کے نکاح میں ہو وملو کا تو تحت اور وہ باندی جو کسی آزاد کے نکاح میں ہو تو ان کے درمیان دیہات نہیں ہوگا آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اہناف کے نزدیک لعان گواہی کے باب میں سے ہے اور یہ جو لعان والے لوگ ہیں ان میں شہادت کی اہلیت کا ہونا ضروری ہے یہ شہادت کے اہل ہوں اب یہ جو کافر ہے مملوک ہے یہودی ہے نصرانی ہے یہ سارے کیسا ہے شہادت کے اہل نہیں ہے جس شہادت کے اہل نہیں ہے تو لے آئیں نہیں ہو سکتا اب جا کیا جائے گا ساون نے شوہر نے لگایا الزام زنا کا اور اب گواہی کی اہلیت نہیں ہے صرف گواہی کی اہلیت نہیں ہے یا تو شوہر میں نہیں ہے یا پھر عورت میں نہیں ہے تو اب حد فضب جاری ہوگی یا نہیں شوہر پر تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر شوہر نے الزام لگایا اور اس میں تو شہادت کی اہلیت تھی لعان کا اہل تھا بیوی بی میں شرط نہیں تھی بیوی بی اہلیت کی بیوی بی کے اندر اہلیت نہیں تھی وہ اہل نہیں تھی تو ایسی صورت میں شوہر پر حد قذف جاری نہیں ہوگا اگر شوہر اہل نہیں تھا لیان کا تو پھر شوہر پر حد قزب جاری ہوگی مثلا شوہر غلام ہے یا کافر ہے یا پہلے سے اس پر کوئی حد لگی ہوئی ہے قمت کی اب شوہر پر حد قزب جاری ہوگی چلیے باقی ان شاء اللہ سر یہ بات سمجھ